آپ کیسے زکوٰۃ کا حساب کریں گے جب آپ نے بھی زکوٰۃ کرنی یہ پندرہ چیزیں ہیں تقریباً جس میں سے آپ دیکھ لیں اگر آپ کو ضرورت ہو اس زکوات کے حساب کی تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ادھر جو ہمارا مدرسہ ہے پچھلی گلی میں مکان نمبر دو سو انتالیس البرہان کے نام سے یہ ففٹی ون نمبر اسٹریٹ کے اندر تو آپ وہاں آ کر کے حضرات سے اس کے اوپر اس کیلکولیشن کے اندر مدد لے سکتے ہیں کہ زکوۃ میں کیلکولیٹ کیسے کروں گا کیونکہ لوگوں کے پاس چیزیں مختلف ہو گئی ہیں پرانے زمانے والا حساب تو ہے نہیں کہ سب بھیڑ بکریاں ہوں یا صرف سونا چاندی ہو تو جو پندرہ چیزیں جس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے زکوات دیتے ہوئے سب سے پہلی چیز سونا جس شکل کے اندر بھی ہو ٹکیوں کی شکل میں ہو بسکٹس ہوں زیورات ہو کچھ بھی ہو سونا اس کو آپ حساب اس کا اس کو آپ لکھیں کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے اچھا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس کی ملکیت میں ہوگا زکوات اسی پر ہے اگر سونا بیگم کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ بیگم پر ہے اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تب بھی اسی کے اوپر ہے اسی سونے میں سے بیچ کر اپنی زکوات دے گی یہ مسئلہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اور اگر وہ مرد کی ملکیت کے اندر ہے تو وہ مرد کے اوپر اس کا اس کی زکوٰۃ ہے جو اوم کرے گا جس کی ملکیت ہے زکوٰۃ اس کی دوسرے نمبر پہ چاندی ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ آپ حساب کریں کس طرح ہے تیسرے نمبر کے اوپر تجارت کا س... مال ہے یعنی اگر آپ نے تجارت کی نیت سے انویسٹمنٹ کی نیت سے کوئی پلاٹ لیا ہو کوئی زمین لی ہو کوئی مکان لیا ہو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے نہیں لیا بلکہ آپ نے رکھنے کی نیت سے لیا ہے اپنی اولاد اور بچوں کے لیے تو پھر زکوات اس کے کیپٹل کے اوپر نہیں ہے زکوۃ پر جو اس سے کرایہ ورایہ آئے گا وہ آپ کے عمومی کیش کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو باقی کیش کا جب حساب ہوگا تو اس کا بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا تو تیسرے نمبر پر ہو گیا زمین مکان پلاٹ وغیرہ چوتھے نمبر کے اندر بینک کے اندر آپ کے پاس اکاؤنٹ کے اندر جو رقم جمع ہے اس کو لکھ لیں یا وہ اگر آپ نے فارم لے لیا تو فارم میں وہ ساری کیلکولیشن آسان ہو جاتی ہے پانچویں نمبر کے اوپر جو کیش آپ کے پاس بینک سے باہر موجود ہے گھر کے اندر ہے کسی بھی جگہ کے اوپر ہے چھٹے نمبر کے اوپر وہ قرضہ جو آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کی امید ہے ڈوبے ہوئے قرضے کی زکوات نہیں ہے اگر قرضہ آپ کا ڈوب گیا ہے آپ نے کسی کو دیا واپسی نہیں ہے یا واپسی کی امید بہت کم ہے اس کی بھی زکوات نہیں ہے جس قرضے کی واپسی کی امید ہے اس کے اوپر جو ریسیویبل جس کو کہتے ہیں آپ کے اوپر چاہے آپ نے نقد پیسہ دیا ہو یا آپ نے سامان ادھار دیا ہو اگر آپ تجارت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا مال تجارت کسی کے پا... اپنے قرضے کے اوپر مال دیا باؤ اس مال کے اوپر بھی زکوۃ ہوگی جو آپ نے قرضے کے اوپر مختلف لوگوں کو دیا ہوا ہے پھر غیر ملکی کرنسی بھی اگر آپ کے پاس ہے اس کا بھی حساب رکھنے گھروں کے اندر لوگوں کے پاس ڈالر وغیرہ یہ وہ پڑے ہوتے ہیں اس کا حساب لیکن اس کا, لیکن اس کا کس دن کا ریٹ لیں گے وہ ریٹ نہیں لیں گے جس پر آپ نے خریدا تھا اس کو وہ ریٹ جو آپ کی زکات کی تاریخ کے دن کا ریٹ ہے نمبر پر کمپنی کے شیئر کے شیئر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو آپ نے کیپٹل گین کے لیے لیے ہیں یعنی آپ شیئر لیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور ایک وہ ہے جو آپ نے ڈویڈینڈ کے لیے لیے ہیں یعنی شیئر پر آنے والے پرافٹ کے لیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کون سے شیئرز جائز ہیں کون سے شیئرز ناجائز ہیں ظاہر بات ہے ہمارے پاس اس وقت اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کمپنی کے وہ شیئرز جو آپ نے کیپٹل گین کے لیے لیے ہیں تجارت کے لیے لیے ہیں ان کی جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی اور کمپنی کے جو شیئرز آپ نے نفع کے لیے لیے ہیں ڈویڈنڈ کے لیے لیے ہیں اس میں جو کمپنی کے ناقابل زکوٰۃ اثاثے ہیں جیسا کہ بلڈنگ ہے مشینری ہے اس کو الگ کر کے باقی ماندہ رقم کے اوپر زکوٰۃ آئے گی تھوڑا سا حساب پیچیدہ ہے یہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی الگ نہ کریں بس آپ ٹوٹل ان شیئرز کے اوپر اپنی زکوات کو دے دیں اگر آپ کے پاس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جیسا کہ این آئی ٹی ہے ایف ای بی سی ہے نیشنل ڈیفنس ہے اس قسم کے یہ الگ بات ہے کہ آج کل ان سرٹف... یہ سرٹیفکیٹس اب نہیں لینے چاہیے پہلے زمانے میں این آئی ٹی وغیرہ کو نظم علماء بنا کر دیا تھا اس کا خیال بھی کیا جاتا تھا اب اس کے اوپر ایک فکس پرافٹ شروع ہو چکا ہے اس لیے وہ یہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ نے لیے ہوئے ہیں تو اس اس کا بھی حساب ہوگا اگر کہیں پر آپ نے اپنی کوئی امانت رکھوائی ہوئی ہے سونا چاندی پیسہ کوئی بھی چیز کہیں امانت ہے اس کا بھی حساب کریں اگر آپ نے یہ بات یاد رکھیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو کمیٹی کے اندر اگر آپ کی جو جمع شدہ رقم ہے مثلاً آپ نے کمیٹی میں سات قسطیں دی ہوئی ہیں اور آپ کی کمیٹی ابھی نہیں نکلی ان سات قسطوں کی زکات دیں گے آپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا آپ مینوفیکچرنگ سے آپ کا تعلق ہے آپ کے پاس خام مال گوداموں کے اندر پڑا ہوا ہے جس سے آپ نے کوئی چیز مینوفیکچر کرنی چمڑا پڑا ہوا ہے کوئی اور چیز پڑی کپڑا پڑا ہوا ہے تو اپنے گوداموں کے اس خام مال کے اوپر بھی آپ زکات دیں گے اور جو آپ کا تیار شدہ مال سٹاک کے اندر پڑا ہوا ہے آپ کے گوداموں میں جو مال تیار ہو کر پڑا ہوا ہے اس مال کے اوپر بھی آپ نے زکات دینی ہے اور اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ شراکت داری کی ہوئی ہے تو اس شراکت داری کے اندر کے اندر جو آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اس کی بھی زکات ہے اپنی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ وہ کس قسم کی شراکت ہے ناقابل زکوۃ اساسوں کے اوپر نہیں ہوگی قابل زکوٰۃ اساسوں پر ہے یہ پندرہ چیزیں ہیں جس کی آپ لسٹ بنا لیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے اس میں سے کس چیز کی مد کے اندر اس کو سامنے لکھ لیں زکوات کی کیلکولیشن کے لیے کچھ چیزیں آپ نے اس سے مائنس کرنی مائنس کیا کرنا ہے آپ کے اوپر اگر یہ جب آپ بنا لیں گے تو آپ کے پاس اپنے ٹوٹل ایسٹس کا ایک اسنیپ شاٹ آ جائے گا اس تاریخ کو جس تاریخ کو آپ نے زکات دینی ہے اب اس میں سے کچھ چیزیں مائنس کرنی ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے اپنے قرضے اس میں سے مائنس کر دیں نمبر ایک اگر آپ نے کمیٹی وصول کر لی ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بارہ مہینے کمیٹی ڈالی ہے آپ کی پہلے مہینے نکل گئی ہے اب گیارہ قسطیں آپ کے اوپر واجب الادا ہے یہ بھی نکال دیں زکوات کے اس میں سے اس کے بعد اگر آپ کے اوپر یوٹیلٹی بلز جتنے بھی آئیں ہیں آپ کی فیکٹری کے اوپر کسی اور چیز کے اوپر زکوٰۃ کی تاریخ تک جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس کو بھی آپ نکال لیں کیونکہ یہ بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے آپ استعمال کر چکے ہیں آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں بچوں کے سکولوں کی فیسیں بھی اس کے اندر داخل ہیں آج کل تو وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں جن پارٹیوں کو آپ نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ بھی اس میں سے نکال لیں زکوٰۃ کی تاریخ تک آپ کے ملازمین کی جو تنخواہیں آپ پر واجب ادا ہو چکی ہیں اس کو بھی اپنے ایسیٹس میں سے نکال لیں اور اگر آپ نے قسطوں کے اوپر کوئی چیز خریدی ہوئی ہے قسطوں پر بڑی بڑی آج کل اسلامی بینکوں سے لوگوں نے بڑی بڑی مشینری فائنینس کرائی ہوئی ہوتی ہے وہ آ گئی ہے اور اس کی قسطیں آپ کے اوپر واجب الادا ہے ان قسطوں کو بھی آپ مائنس کر دیں اپنے زکوۃ کے ایسٹس میں سے اس پلس مائنس کے بعد جو کچھ بچے گا یہ آپ کا وہ مال زکوۃ ہے جس کے اوپر آپ نے زکات ڈھائی فیصد کے اعتبار سے ادا کرنی ہے اللہ شانہ ہم سب کو اس اہم ترین فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واخا علیہ الحمد